اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دو تو انہیں جگہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جاؤ اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اس آیت کریمہ کا گزشتہ آیت سے ارتباط واضح ہے اس لیے کہ جب لوگوں کو سرگوشی سے منع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت تو ہے لیکن مجالس کے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ ضروری ہے قطعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی کچھ لوگ جب کسی کو آتا دیکھتے تو اسے جگہ دینے سے کتراتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی وہ ایک دوسرے کے لیے وہ ساتھ پیدا کریں اور اس کا اجر و ثواب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ روزی اور سینوں میں کشادگی دے گا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ایسا اس لیے ہوگا کہ جزا ہمیشہ عمل کے مشابه ہوتا ہے جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں آیا ہے جسے بخاری نے روایت کی ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ سہولت بڑھتے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اس قسم کی آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں آیت کے دوسرے حصے میں <خَبِيرًا> اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تاکہ تم اپنی طویل بیٹھک سے انہیں پریشان نہ کرو تو تمہیں فوراً بات مان لینی چاہیے اور اس کا اجر و ثواب اللہ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے یعنی ان کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے احکام کا علم حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کریں گے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے درجات بلند کرے گا شوقانی نے آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ مومنوں کو غیر مومنوں پر اور اہل علم کو غیر اہل علم پر کئی گناہ فوقیت دیتا ہے تو جو شخص ایمان اور علم دونوں سے بہرور ہوگا اسے اللہ تعالی ایمان کی وجہ سے کئی درجات دے گا اور پھر علم کی وجہ سے کئی درجات عطا کرے گا فائدہ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ لوگ مجلسوں میں دیگر آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کریں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا نہیں چاہیے امام احمد اور بخاری و مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو حافظ کثیر نے اس بارے میں فخا کا اختلاف نقل کیا ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ جائز ہے اور بخاری کی ابو سعید خودی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ اکرام کو اٹھنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ اپنے سردار کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور بعض نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اگر کوئی سفر سے آیا ہو یا حاکم جب اپنی مجلس میں آئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ وہ اٹھ کر ان کا استقبال کریں لیکن اگر کوئی شخص اپنی یہ عادت بنا لیتا ہے تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اٹھ جایا کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس حدیث کو ابو داود نے معاویہ رضی اللہ عن سے روایت کی ہے